یوحل دین امنوجی نل تج سو احدكم ان اہدوکل لحم می ميتا فكرهتموه واتقوا اللہ، ان اللہ تواب اے ایمان والو تم لوگ بہت ساری بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کرو بے شک بعض بدگمانی گناہ ہے اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارا کرے گا تم اسے بالکل گوارا نہیں کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بدزنی تجسس اور غیبت سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے بارے میں حسن زن رکھا جائے اس کے خلاف تجسس نہ کیا جائے اور اس کی غیبت نہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب یہ بیان کیا کہ بعض بدزنی انسان کو گناہ تک پہنچا دیتی ہے جیسے کہ نیک لوگوں سے بد زنی کی وجہ سے ان کے بارے میں بری باتیں پھیلائی جائیں زجاج کہتے ہیں کہ آیت میں زن سے مراد اہل خیر کے بارے میں بدزنی رکھنی ہے بد کرداروں اور فاسقوں کے ظاہری اعمال سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے ان کے بارے میں ویسا ہی خیال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے قرطبی نے اکثر علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس مسلمان کا ظاہر اچھا ہو اس کے بارے میں بدزنی جائز نہیں ہے اور جس کا ظاہر خراب ہو اس کے بارے میں بدگمانی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور تجسس یہ ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے عیوب اور ان کی پوشیدہ باتوں کی قید میں لگا رہے اللہ تعالیٰ نے تو ان عیوب اور پوشیدہ باتوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ ان سے پردہ ہٹا دینا چاہتا ہے اور غیبت یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جسے وہ پسند نہیں کرتا ہے صحیح مسلم میں ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں وہ بات کہی جائے جو اس کے اندر موجود ہے اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ بہتان ہے اور آیت میں غیبت کو مردے کا گوشت کھانے سے اس لیے تشبیح دیا گیا ہے کہ جس طرح مردے کو خبر نہیں ہوتی کہ کوئی اس کا گوشت کھا رہا ہے اسی طرح غیبت کیے جانے والے کو خبر نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی ایپ جوئی کر رہا ہے آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ آدمی کی عزت اس کے گوشت کے مانند ہے جس طرح اس کا گوشت کھانا حرام ہے اسی طرح اس کی عزت کے بارے میں بات کرنی بھی حرام ہے اور مقصود غیبت سے نفرت دلانی ہے کیونکہ انسانی طبیعتیں آدمی کا گوشت کھانے سے نفرت کرتی ہیں آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں جن برے اعمال سے تمہیں اس آیت میں روکا گیا ہے ان کا ارتکاب نہ کرو اور اللہ کے عقاب سے ڈرتے رہو اور اگر کسی سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے اور اس سے تائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور بے حد مہربان ہے جن برے اعمال سے اس آیت کریمہ میں منع کیا گیا ہے ان کی ممانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں بھی آئی ہے بخاری اور مسلم نے ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تم بدزنی سے پرہیز کرو اس لیے کہ بدزنی سب سے جھوٹی بات ہے اور تجسس نہ کرو اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد دشمنی اور بغض نہ رکھو اور کسی کے پیچھے نہ لگو اور اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کر رہو اور ابوداؤد نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کی کرید میں لگے رہو گی تو انہیں خراب کر دو گی اور ترمیزی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آواز اتنی اونچی کی کہ عورتوں کو ان کے گھروں میں سنایا فرمایا اے وہ لوگ جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو حالانکہ ایمان تمہارے دلوں میں پیوست نہیں ہوا ہے مسلمانوں کی چھپی باتوں کی کرید میں نہ لگو جو شخص مسلمانوں کی چھپی باتوں کی کرید میں رہتا ہے اللہ تعالی اس کی چھپی باتوں کو کوریدتا ہے یہاں تک کہ اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو